أعوذ بالله من آج کا سبق سورہ مریم کی آیت نمبر تہتر سے شروع ہوتا ہے ان آیات میں اللہ جل جلال مکہ کے مشرقین کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ مکہ کے مشرقین کے سامنے جب قرآن کریم کی آیات قرآن کریم کے احکام اور واقعات بیان کیے جاتے تھے اور ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی کافر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم یہ بتاؤ ہمارے گھر زیادہ اچھے ہیں یا تمہارے گھر زیادہ اچھے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ تو ابو جہ اللہ ابو لہب وہ تو بہت مالدار لوگ تھے نا ان کے گھر اچھے تھے اور مسلمان غریب تھے اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ ہمارے دوست احباب اور ہمارے لشکر اور ہمارے فوج ہمارے افراد زیادہ ہیں اور تم لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے بیس تیس لوگ ہو یہ بتاؤ کون زیادہ اچھا ہے ہم زیادہ اچھے ہیں یا تم زیادہ اچھے ہو یہ باتیں وہ کیا کرتے تھے تو اللہ جل جل یہاں فرما رہا ہے بہنا تین اور جب پڑھی جاتی ہے ہماری آیتیں کھلی ہوئی ان کے سامنے خان اللہ دینہ کفر اللہ تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں عئی الفریقی مقام دونوں جماعتوں میں سے مسلمان اور کافر ان میں سے کس کا مکان بہتر ہے کس کی جگہ زیادہ اچھی ہے ندی یا اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے دیکھو ہماری مجلس میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آزاد ہیں ہم سب فوج ہے ہمارے پاس لشکر ہے ہمارے پاس تم لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تو اللہ جل جلالہ جواب دے رہا ہے اور اس جواب کا مقصد یہ ہے کہ ان گھروں سے کھیتوں سے زمینوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور ان طاقتور لوگوں کی مجلسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہم نے اس سے بھی زیادہ طاقتور لوگوں کو جن کے پاس بہت زیادہ سامان بھی تھا اور بہت زیادہ وہ اچھے نظر آتے تھے سب کو ہم نے تباہ کیا ہے یہ مکے کے مشرقین کی کیا طاقت تھی فراون کے سامنے فراؤن تو پورے مصر کا بادشاہ تھا مکے کے مشرقین کی تو تھوڑی سی جگہ تھی اتنے طاقتور لوگ تو نہیں تھے اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ تھوڑی سی طاقت پر اتنا ناز ہے غرور ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے اس سے پہلے تم سے بھی زیادہ طاقتور اور تم سے بھی زیادہ مضبوط لوگوں کو ختم کیا ہے اگر نہیں مانو گے تو ہم تمہیں بھی ختم کر ڈالیں گے وہ کم اہلکنا قبل قرن اور ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو تباہ کیا ہے ہم احسن و وہ سامان کے اعتبار سے بھی بہت اچھے تھے وہ رئیہ اور اچھے دکھتے تھے نظر آنے میں بھی بہت اچھے تھے یعنی خوبصورت اور ڈیل ڈول والے بڑے بڑے پہلوان قسم کے لوگ تھے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا اے محمد علیہ السلام آپ کہہ دیجئے ان کافروں کو کہ جو گمراہی میں ہے اللہ تعالیٰ رحمان اس کو وقت دے لمبا حتی اذا رأو ما یعادون ام العذاب و ام یہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ اس چیز کو جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے دنیا میں عذاب اور آخرت میں قیامت فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا تو وہاں ان کو پتہ چل جائے گا کہ مکان کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے کون زیادہ برا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور مسلمان جنت میں جائیں گے وہ اب آف اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے دنیا میں تو یہ لشکر تمہارے ساتھ ہے لیکن آخرت میں تو تمہیں کوئی کام نہیں دے گا دینا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے یعنی جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط کرے گا خیر کا صوابن و خیر یہ جو کافر ہیں یہ تو ظاہری چیزوں پر اتراتے ہیں غرور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں لیکن یہ تو ختم ہو جائیں گی آدمی جب مر جاتا ہے تو اپنی گاڑی لے کر جاتا ہے نہیں اس کے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں لوگ کفن کے اندر ڈال کر اس کو خبر میں ڈال دیتے ہیں بس اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو مسلمان ہوگا اس کے پاس ایمان ہے قرآن ہے نیک امال ہیں اچھے کام جو اس نے دنیا میں کیے ہیں اچھی باتیں جو اس نے دنیا میں کی ہیں اللہ کو راضی کیا یہ سب اس کے ساتھ ہوگا باقیات و صالحات یعنی وہ نیک اعمال جو کہ رہتے ہیں جو کہ انسان اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے یعنی آپ کو ثواب ملے گا جب آپ دنیا سے آخرت کا سفر کریں گے وہ خیر مردہ لوٹنے کی جگہ جہاں واپس جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ مسجد چلے جائیں مدرسے چلے جائیں پھر واپس گھر آتے ہو نا تو اس کو مردن کہتے ہیں یعنی جہاں آپ واپس لوٹ کر آتے ہیں قیامت جو ہے آخرت جو ہے وہ واپس جانے کی بہت اچھی جگہ ہے یعنی جب آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ایمان کی حالت میں تو آپ کو اللہ تعالی اچھا بدلا بھی دے گا اور وہ اچھی جگہ بھی ہوگی جبکہ کافروں کو تو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوں گی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ان سے ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں تو وہ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے خود پریشان گھوم رہے ہوں گے آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کفار مسلمانوں کو کیا کرتے تھے کہ تم لوگوں کے پاس تو نہ مال و دولت ہے اور نہ ہی تم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں نہ ہی فوج ہے نہ ہی لشکر ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا کہ یہ گھر بار یہ کاروبار یہ تجارت یہ زراعت یہ کوئی چیز نہیں ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ جو تمہاری مجلس میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہ مصیبت کے وقت کوئی بھی کام نہیں آتا ہے دنیا میں تھوڑی سی مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں تو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں آخرت میں کیا ہوگا جبکہ یہ جو مسلمان ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں برکت دے گا اور آخرت میں ان کو اچھا بدلہ ملے گا اور وہ اچھی جگہ ہے جہاں انسان لوٹتا ہے جہاں انسان واپس جائے گا انسان کے واپس جانے کے لیے وہ اچھی جگہ ہے اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَا لَوْمَ وَوَلَدَا اللہ جلل جلالہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ نے اس کافر کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ لو تین مالم وا کہ مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد مجھے مال و دولت دی جائے گی دراصل یہ ایک قصہ ہے ایک واقعہ ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے لوہار جانتے ہو جو لوہے کا کام کرتے ہیں نا لوہے سے چیزیں بناتے ہیں اس کو لوہار کہتے ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک غریب آدمی تھے لوہار کا کام کیا کرتے تھے بن وائل نام کا ایک کافر تھا جو بہت مالدار تھا اس کے اوپر حضرت خباب کا قرضہ تھا تو حضرت خباب اس کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ میرا قرضہ تو دے دیں آپ تو بڑے آدمی ہیں مالدار آدمی ہیں تو اس کو تو تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اور یہ محمد علی سلاۃ وسلام پر ایمان لایا ہے تو اس نے کہا کہ پہلے تم محمد کو گالیاں دو تو محمد کو گالیاں دو صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرو پھر زندہ ہو جاؤ یعنی تم مر کر زندہ ہو جاؤ تب بھی میں یہ کام نہیں کروں گا آس بن وائل نے کہا اچھا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا جیسے کہ پہلے سبق میں ہم نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ مکے کے جو مشرقین تھے یہ یہ سمجھتے تھے کہ آدمی جب ایک دفعہ مر جاتا ہے تو پھر زندہ نہیں ہوتا جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں اعمال کرتا ہے قبر میں جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور سب کے ساتھ حساب کتاب ہوگا کوئی جنت جائے گا کوئی جہنم جائے گا معلوم ہے نا جبکہ مکے کے مشرقین یہ کہتے تھے کہ نہیں بس یہی زندگی ہے اس کے بعد ہم نے مرنا ہے مرنے کے بعد ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے اور زندگی دوبارہ نہیں ہے تو جب انہوں نے یہ کہا کہ تم مر جاؤ پھر زندہ ہو جاؤ تب بھی میں محمد علیہ السلام کو گالیاں نہیں دوں گا تو اس نے کہا اچھا میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا اگر ایسا ہے تو جب دوبارہ میں زندہ ہوں گا نا اس وقت تمہارے قرضے بھی دے دوں گا اس وقت میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوگی میرے بہت زیادہ بچے بھی ہوں گے اس وقت قرضہ میں تم کو دے دوں گا کافر جو ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے آیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وقال ال تین نما الم ودا اور مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے تو آخرت میں بھی بہت دولت اور بچے دیے جائیں گے غیبہ تو کیا وہ غیب کی باتوں پر جھانک کر آیا ہے وہاں جا کر دیکھ کر آیا ہے کہ اس کو مال و دولت دی جائے گی اور رحمان یا اس نے رحمان اللہ جل جلالہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے کل غلط ہے یہ بات سنت تو ما یقولو ہم لکھ کر رکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے یہ جو مذاق اڑا رہا ہے نا یہ سب کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جیسے ریکارڈر میں ریکارڈ ہو رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان جو بھی باتیں کرتا ہے سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے من العذاب اور ہم اس کو لمبا عذاب دیں گے اس آسمن و کو سمجھ گئے جس نے حضرت خباب کا مذاق اڑایا ونف ما يقولو اور جب یہ مر جائے گا تو یہ جو باتیں کرتا ہے کہ میری دولت ہوگی میرے اولاد ہوں گے یہ سب کچھ تو ہم لے لیں گے اس سے فردا اور یہ ہمارے سامنے اکیلے آئے گا یہ جو یہاں پر اس کے باڈی گارڈ ہے اس کی فوج ہے اس کی اولاد ہے مال و دولت ہے یہ کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگی وہ تخویم کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بت اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بت جو ہے نا یہ ان کی مدد کریں گے دنیا میں اور آخرت میں کل اللہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں بالکل مدد نہیں کریں گے سید فرون یہ جو بت ہیں یہ قیامت کے دن ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے عَلَيْهِمْ اور وہ قیامت کے دن ان کے خلاف ہو جائیں گے ان کے مخالف ہوں گے ان کی مدد نہیں کریں گے یہ جو کافر ہیں یہ جو مشرقین ہیں جو کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمیں قیامت کے دن فائدہ پہنچائیں گے اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ بت ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے کہہ دیں گے کہ ہم نے نہ ان کو کہا ہے نہ ہمیں ضرورت تھی ان کی عبادت کی اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدھ کیسے بات کریں گے تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے یا نہیں ہے اس سے آپ کیسے بات کرتے ہو ہم؟ اللہ کے حکم سے بات کرتے ہو تو اللہ کے حکم سے بدھ بھی بات کریں گے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم بحمدك اشهد وان لا اله الا انت استخدم وانك